دی کہ یہ جا کر والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دینا اس سے ان کی نظر واپس آ جائے گی جو ہی کافلے والے نکلے مصر سے اندر یعنی فلسطین ہی میں جتھے انہوں نے کہا کہ میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے خاندان والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک ہی پرانی یادوں کے اندر گومے اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں یوسف کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں اب جس وقت کافلہ وہاں پر پہنچا کنان کے اندر کمیز ڈالی گئی ان کی نظر واپس آ گئی پھر بھائیوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ استغفار کر لیجیے ہمارے لیے کہ ہم نے اس طریقے سے کیا تھا یوسف کے ساتھ پورے کا پورا واقعہ سنا دیا تو والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے استغفار کروں گا انکریب تمہارے لیے استغفار کروں گا یہ نہیں کہا کہ ابھی استغفار کروں گا انقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ کہا کہ انقریب تمہارے لیے کروں گا ابھی فوراً استغفار کیوں نہیں کی وہ اس وجہ سے کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی تو حق تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مارا گیا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یوسف معاف کر دیتا ہے اس کے لیے استعفار کی جا سکتی ہے تو ایک, ایک یہ بات ذکر کی جاتی ہے یا یہ ان بیٹوں کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کیا واقعی یہ ٹھیک ہوئے یا صرف ایسے اوپر سے تو یہ بھی آپ ہمارے لیے استعفار کر لیجئے۔ تو اس وجہ سے وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے استفاق کروں گا تاکہ ان کی طلب ظاہر ہو جائے کہ وہ کتنی طلب کرنا چاہتے ہیں استحفار کو تو اس طرح کئی جوابات دیے جاتے ہیں نے اس کے جوابات دیے ٹھیک ہے اب جس وقت پھر یہ چلے گئے واپس, مصر لے کے چلے گئے سارے کے سارے جو حضرت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی یہ ساری منتقل ہو گئی مصر اس طریقے سے بنی اسرائیل منتقل ہوئے مصر کے اندر تو جب یہ گئے حضرت یوسف علیہ السلام باہر ان کو لینے کے لیے آئے جب باہر لینے کے لیے آئے تو بیٹ ان کو آ, اپنے والد صاحب کو بٹھایا اپنے والدین کو بٹھایا والد اور والدہ والد اور والدہ کو عرش کے اوپر بٹھایا یعنی اونچی جگہ کے اوپر بٹھایا یہاں پر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ والد اور والدہ سے کیا مراد ہے والد تو ہوگئے تو والدہ سے کیا مراد ہے تو جو لوگ جن مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اس وقت تک زندہ تھیں تو ان کی یہ حقیقی والدہ تھیں وہ کہتے ہیں یہ حقیقی والدہ تھیں ان کو بٹھایا گیا تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا یہ جو بٹھایا گیا تھا یہ حزر یعقوب کی بیوی تھی تو یہ ان کی سوتیلی والدہ بنتی ہیں تو سوتیلی والدہ کا بھی درجہ والدہ کی طرح ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا نا ورفع اباوئی ہے کہ اپنے والدین کو اپنے والدین تو ایک حزر یعقوب السلام تو حقیقی والد ہیں اور سوتیلی والدہ تھی اس وجہ سے رفا اباوئی ہے کہہ دیا اور سارے کے سارے بھائی وغیرہ سجدے میں پڑ گئے اور اسی طرح سورج اور چاند سے مراد والد اور والدہ تھے یہ سجدے میں تو یہ تعظیمی سجدہ تھا تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا اس میں بھی مفسرین نے کہا کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا تو جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تعظیمی سجدہ تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو سجدہ کیا گیا تھا کہتے ہیں نہیں یہ سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کیا گیا تھا یہ تعالیٰ ہی کو کیا گیا تھا لیکن شکر کے اندر کے یوسف کے ملنے کے شکر میں سجدہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اصل میں اللہ تعالی کے لیے سجدہ کیا جا رہا تھا لیکن یوسف کے ملنے کے اوپر یہ سجدہ کیا گیا سجدہ شکر تھا یہ تو یہ یہ دو کال اس میں ذکر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو حضر یوسف علیہ السلام نے والد صاحب سے کہا کہ یہی میرے خواب کی جو تھی تعبیر بچپن میں یہ خواب دیکھا تھا پھر حضرت علیہ السلام نے اس وقت جو ذکر کی باتیں وہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہیں کہ اتنی مشکلات سے گزرنے کے باوجود جو آگے بات کریں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ میں ایسے میرے ساتھ بھائیوں نے یہ کیا مجھے کہ کافلے والوں نے غلام بنا لیا مجھے مصر میں بیچا گیا میں مصر میں بکنے کے بعد عزیز مصر کے گھر گیا عزیز مصر کی بیوی نے میرے اوپر یہ تہمت لگائی پھر میں جا کر قید خانے چلا گیا قید خانے میں میں کئی سال رہا ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہو رہا ایک چیز کا بھی ذکر نہیں ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام صرف یہ کہیں گے کہ قید خانے میں جانے کا ذکر نہیں کریں گے قید خانے سے نکلنے کا ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا میرے اوپر احسان کیا کہ انہوں نے مجھے قید خانے سے نکال دیا ٹھیک ہے اور اور آپ لوگوں کو کنان سے اللہ تعالیٰ یہاں پر لے آئے کنان سے یعنی ایک جگہ جو بالکل گاؤں کی جگہ تھی اس جگہ سے مصر مصر بڑے ترقی یافتہ جگہ تھی اس زمانے کے لحاظ سے تو آپ ایک گاؤں سے اٹھ کر اس جگہ کے اوپر آگے ٹھیک ہے اس وقت کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ایک قسم کا فساد ڈال دیا تھا شیطان نے فساد ڈال دیا تھا بھائیوں کی طرف سے نہیں تھا شیطان کی طرف نسبت کی کہ شیطان نے فساد ڈالا تھا یعنی بھائیوں کو بھی چیز کے اوپر کوئی شرمندگی نہ ہو کہ اگر کہتے کہ جی بھائیوں نے میرے ساتھ یہ شیطان نے فساد ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہی ان نربی لطیف لطیف تو اللہ تعالیٰ یعنی جو کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتے ہیں بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جو تدابیر ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے خلاف جا رہی ہوتی ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب اور انسان اس وقت مایوس ہو جایا کرتا ہے کہ جی ساری باتیں میرے خلاف جا رہی ہیں تو یوسف السلام کہہ رہے نہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بڑی لطیف ہوا کرتی ہیں بظاہر نظر ایسے آ رہا ہوتا ہے کہ شاید حالات اس قسم کے ہوں گے لیکن اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی چیز دینا چاہتے ہیں جیسا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگر ان کو نہ ڈالتے ایک وہ یہ تھا کہ وہ ایک گاؤں کے ہی باشندے اور کس جگہ کے اوپر اور کوئے میں جانا اتنی تکالیف کو برداشت کرنا اور قید خانے میں جانا یہ آپ سوچیں نا ایک چیز کو سوچیں تو کدھر کدھر ساری کے ساری مصر کی کی بادشاہ کی طرف کیا کیا چیزیں لا رہی ہیں ان کو مصر کی بادشاہت کی طرف پہلے بھائیوں کا کوئے میں ڈالنا پھر غلام بننا غلام بننے کے بعد مصر میں بکنا پھر عزیز مصر کے گھر جانا عزیز مصر کے گھر کے اندر توہمت لگنا پھر قید خانے جانا قید خانے میں کئی سال تک رہنا وہاں پر دو قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتانا اور قیدیوں اس قیدی کے ذریعے سے مصر کے کہاں تک پہنچ گئے یعنی تو یہ ساری کی ساری کیا چیزیں بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ ہر چیز میرے خلاف جا رہی ہے لیکن اس کے اندر انسان کے لیے اتنی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا تو وہ یہی اس چیز اشارہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہی شکر وہ بار بار اسی چیز میں وہ دیکھیں گے تو یہ جب ترجمہ کروں گا تو وہ دیکھیے گا یہ ساری کی ساری تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب پورا قصہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھیں یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ठीके? غیب کی خبریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں بتا بھی تو ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے چاہے آپ کا دل کتنا ہی کرے چاہے آپ کا دل کتنا ہی کرے اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے ایمان نہیں لانا ان کے لیے جو کچھ کر دیا جائے اسی لیے نبی کے ذمے دائی کے ذمے بات کا پہنچانا ہوتا ہے بات کا منوانا نہیں ہوتا یہ جو حضرات بہت زیادہ اس بارے میں اس فکر فکر میں ہوتے ہیں کہ جی لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں بعض دفعہ انسان کو مایوسی ہو جایا کرتی ہے مایوسی ہو جاتی ہے اس لیے دائی کو دائی کو عالم کو کسی کو بھی ہمیشہ بات پہنچانی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے ان کے لیے دل سے ایسا نہ ہو کہ سب کو چھوڑ بیٹھے کہہ کہ کے مانتے ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں ایسے میں کیوں دعوت دوں مانتے ہی نہیں تو پھر میں کیوں کیوں دعوت دوں منوانا ہمارے ذمے نہیں ہے دعوت کا پہنچانا ہمارے ذمے تو بات پہنچائیے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری دیکھیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے جائیے اور رحمان فصلت فصلت کا مطلب ہوتا ہے یہاں سے فصل کا مطلب میں نے بتایا نا جدائی ہونا فصل کا مطلب ہے جدائی ہونا فصل مطلب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا فصل کا لفظ کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے فصل یعنی ایک مضمون کو دوسرے سے جدا کرنے کے لیے بھی فصل لائی جاتی ہے یعنی آپ اس کو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں جس میں جدائی کی مراد ہی ہے اجیدو اجیدو کا مطلب ہے کہ میں وجدا یجیدو سے ہوتا ہے نا وجدا یجیدو اجیدو کا مطلب متکل کا سیگا ہے کہ میں پا رہا ہوں ریحا ریحا کا مطلب ہے خوشبو یہاں پہ مراد ریحا کا تو مطلب ہوا ہوتا ہے لیکن یہاں خوشبو السلام علیکم و رحمۃ وائس اوکے okay. وائس اوکے okay. جی مجھے پرسنل میسج فوراً کر دیا کریں اگر اس طرح ہو نا اس سے پتہ چل جاتا ہے بعض دفعہ یہ تو طوفنی دون سے مراد ہے سٹیا نا کا مطلب کیا ہے کہ بہکی بہکی باتیں کرنا بڑھاپا جب آتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا بوڑھے لوگ بہکی باتیں کرتے ہیں نا تو یہ اس سے مراح سے مراد, مراد, مراد یہی یہ ہے کہ یہ یازم یہ تو متکل کی ہے طفن دون اصل میں اب دیکھیے ذرا ولم فسا لاتل فسا ایرو اور جب کافلہ روانہ ہوا ولم فصل ایرو یعنی کافلا ری کا مطلب ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا مانا لیں گے خوشبو کے مانا لیں گے ٹھیک ہے نا خوشبو کے مانا اچھا ٹھیک ہے دیکھ میں بتا دیتا ہوں ری ری کے معنی کیا ہو گئے خوشبو ٹھیک ہے نا خوشبو اور تفنی دون تف دون سے سٹیا جانا سٹھیا نا مطلب بہکی بہکی باتیں کرنا فصل اور جب یہ کافلہ روانہ ہوا یا وائس دیکھیے وائس اوکے وائس اوکے وائس دیکھیے ٹھیک الق الق الجھی تو, الکا, تو او, اس نے یوسف کی کمیز ان کے منہ پر ڈال دی فرتدہ بصیر فرتدہ بصیرہ اور فورن ان کی بینائی واپس آ گئی فرتدہ بسیرا تو فرطد بسیرا تو فوراً ان کی بینائی یعنی ارتدا کا مطلب ہے کہ لوٹ آنا ٹھیک ہے نا ارتدا ہے لوٹنا ٹھیک ہے نا فرتدہ بصیرت ان کی واپس آ گئی علم اک القم تو انہوں نے حضرت یقو السلام نے علم اقل القم انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا علم اک القم کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی من اللہ کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے انی من اللہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اب جب بیٹوں کو بیٹوں کو بھی پتا چل گیا کہ والد صاحب نے واقعی یہ بات کی تھی تو بیٹوں نے بھی واقعہ سارا سنا دیا لو تو اب وہ بیٹے کہنے لگے یا ابانا یا ابانا اے ابا جان ٹھیک ہے استخ لنا یا ابانا استغفر لنا ہو جائے گا نا است است وہ تھا تو اب آ جائے گا یا ابانا استغفر لنا اے ابا جی آپ ہمارے استخ لنا زنو بنا آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے استغفار اسی سے نا استغفار اچھا ریحا یوسف سے میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں اس لنا ذنوبنا بنا آپ ہمارے گنگنوں کی بخش کی دعا فرمائیے انا کننا خواتین اننا کننا خواتین یقیناً ہم بڑے خطا کار تھے ہم بڑے خطا کار تھے ہم نے واقعی غلطی کی تھی تو آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ تعالی سے تو یہ جو ہے یہ ساری کے ساری بات ہوئی تھی ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حضرت یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے سٹھانے سے کیا مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتے رہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہر وقت یاد کرتے رہتے تھے تو ہر وقت انہی کی باتیں چلتی رہتی تھیں کہ جی بیٹے کی باتیں تو اب جو پاس والے تھے تو اب یہی جب بات آئی تو کہنے لگے کہ دیکھو ب مجھے جو ہے نا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو اب ایک خیال بھی پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آس پاس والے یہ نہ کہیں کہ بھئی پہلے تو صرف باتیں ہی تھیں اب تو خوشبو بھی محسوس کرنے لگے ہیں تو اب لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے سٹے آ گئے ہیں کہیں بڑھاپے کی وجہ سے اب تو خوشبو بھی محسوس کر رہا ہوں. یوسف تو میں ایک بات بتانے لگا ہوں مجھے جو ہے نا یوسف کی خوشبو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تو اس لیے فوراً اس کا وہ بتا دیا کوئی بات اب سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی یہی بات وہ تو یہ ہوتا ہے نا انسان وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے جی باتیں کرتے تھے ہارو تو آپ تو خوشبوئیں بھی آنے لگ پڑی ہیں ان کو پہلے تو صرف باتیں ہی تھی آپ تو خوشبویں بھی آ رہی ہیں لگتا ہے آپ تو بالکل ہی سٹے آ تو اس وجہ سے وہ انہوں نے یہ کیا کہ اگر تم یہ نہ کہو نا تو میں یوسف کی خوشبو میں تمہیں میں بتانے لگا ہوں ایک بات کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس لیے یہ بات کر دی تھی انہوں نے ٹھیک ہے جی اب میرے خیال میں بات سے زیادہ واضح ہو گئی اب آئیت نمبر 98 ایٹ کے اوپر آ جائیں کال اوفا استخر اللہ کم ربی کولا سوف استح فرالقم ربی السلام نے کہا سوف استح فرالکم سوفا سوفا جب آتا ہے نا جس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سوفا کا مطلب ہوتا ہے انکریب ٹھیک ہے نا سوف استاح فرالکم ربی میں انقریب اپنے پرور سے تمہاری بخش کی دعا کروں گا ان نو ہو غفور الرحیم بے شک وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے غفور بخشنے والا رحیم بڑا مہربان ہے اب یہ ساری بات ہوگی سارا اب پھر قرآن نے آگے ذکر نہیں کیا, کیا ہوا یعنی اب یہ داخل یعنی اس لے کے سارا کا سارا کافلہ اب مصر پہنچ گیا مصر جب پہنچ گیا یوسف علیہ السلام مصر سے باہر نکلے ان کا استقبال کے لیے اب یہ سارا کا سارا یہ آگے وہ قصہ قرآن پاک نے کیوں قرآن پاک قصوں کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک قصہ اتنا ذکر کرتا ہے جتنا ضروری ہوتا ہے یہ بات آپ سمجھتے جائیے گا تورات کو اگر آپ پڑھیں گے نا تورات کو اگر آپ دیکھیں گے تو تورات تو السلام علیکم وائس دیکھیے وائس اوکے تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اور تورات رات میں کیا ہوتا ہے قرآن پاک بھی کسا ذکر کرتا ہے تورات رات کے اندر انجیل وغیرہ میں بھی کس ذکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تو میں نے آپ سے پہلے ذکر ایک دفعہ میں نے کہا تھا نا آپ سے میرے خیال چار پانچ دن پہلے کہا تھا کہ اگر میں تو بولوں تو آپ نے صرف اس سے تو رات مرادنی لینی ہے بلکہ یہ انجیل بھی انجیل کے اندر بھی کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایک بک کے اندر ساری وہ دی جاتی ہے تو رات وغیرہ بھی اس میں ہوتی انجیل وغیرہ بھی ٹھیک ہے تو تورات بولنے کی اس میں دونوں انجیل بھی آ جاتی ہے اور تو بھی ویسے تو الگ الگ کتابیں تھیں نا لیکن اب جو ملتی ہے جس تو وہ بائبل وغیرہ یا اس طریقے سے وہ ہے تو دونوں تو تورات کے اندر جو کسے ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر بے تفصیل ہوتی ہے بے تفصیل اس میں تفصیل کی جائے گی قرآن پاک کے اندر جو قصہ ذکر کیا جاتا ہے اس سے مقصودی بات مقصود ہوتی ہے کیونکہ قرآن پاک کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک تو ہدایت کے لیے تو قرآن پاک جب قصہ ذکر کرتا ہے تو وہ اتنے صرف اتنے پہل لگتا ہے جتنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اتنی بات کر کے اس کے بعد ہم اسے سبق حاصل کر لیں اور ہم آگے نکل جائیں ٹھیک ہے نا اسی لیے بعض لوگوں نے بالکل پسند نہیں کیا کہ بعض مفسرین نے بہت زیادہ تفصیلات ذکر کی ہیں بہت تفصیلات ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ اسرائیلی روایات بھی کثرت سے ذکر کرتے ہیں اسرائیلی روایات کے متعلق بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا تھا اسرائیلی روایات کون سی روایات کہلاتی ہیں وہ روایات جن کا قرآن پاک کے اندر یا صحیح احادیث ویرا کے اندر احادیث میں ذکر نہیں ہوتا تورات رات انجیل ویرا میں وہ روایات پہلے سے ذکر کی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو رات یا انجیل میں وہ روایات ذکر کی گئی ہوتی ہیں تو اگر تو دیکھا جائے گا کہ تو کے اندر یا انجیل کے اندر جو روایت ذکر کی گئی ہے وہ قرآن یا حدیث کے مخالف تو نہیں ہے اگر تو قرآن یا حدیث کے مخالف جا رہی ہے تو ہم قرآن اور حدیث کی بات کو لیں گے ان روایات کو نہیں لیں گے اور اس طرح بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ ہوا ہے کہ تورات کچھ اور بیان کرتی ہے اور قرآن پاک کچھ اور بیان کرتا ہے تو ہم وہاں پر قرآن پاک کی تفصیل کو لیں گے کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے لیکن اگر قرآن پاک یا حدیث میں کچھ ذکر نہیں ہے اس واقعے کے متعلق یا اس توات میں وہ چیز ذکر ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس, اس روایت کو لینا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ نہ تو آپ اس کے اوپر پکا یقین یقین کریں نہ آپ پک, پکی تردید کر دیں نہ تو آپ تردید کریں اور نہ آپ اس کو بالکل پکا مان لیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی واقعہ ہوا ہوگا تو اسرائیلی روایات بھی اس لیے مفسرین ذکر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہوتی ہے تو اس لیے اسرائیلی روایت کا درجہ اسرائیلی روایت کا ہی درجہ ہوتا ہے اس سے آگے اس کا درجہ نہیں ہے قرآن پاک نے جس چیز کو صحیح طریقے سے ذکر کیا ہے وہ تو ذہری بات ہے بڑی مضبوط بات ہے لیکن جہاں پر اسرائیلی روایت آتی ہے تو جب ہم قصہ سناتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پہ ہم قرآن پاک نے جتنا ذکر کیا حدیث نے جتنا ذکر کیا اور کچھ اسرائیلی روایات کو بھی اس طرح ذکر کر دیتے ہیں ساتھ ساتھی. تو پورا قصے کے اندر ہم یہ نہیں بتاتے کہ بھی اسرائیلی روایت کیا ہے اور قرآن پاک اور حدیث نے کیا ذکر کیا ہے تو بعض دفعہ ہم سنتے سنتے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پڑ جاتی ہے کہ بھی یہ واقعہ ایسا ہی ہوا تھا ٹھیک ہے وائس بریک ہو رہی ہے وائس بریک ہو رہی ہے یا وائس ٹھیک ہے جی وائس اوکے ٹھیک ہے اس لیے اس چیز کو اور میں نے اس کے لیے آپ کو کتاب کا میں حوالہ دے چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر بڑا اچھے طریقے سے ذکر کیے گئے ہیں تو قصص القرآن قسص القرآن مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سوہاروی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب قصص قرآن ٹھیک ہے نا چار حصے اس کے بنتے ہیں یعنی چار حصے بنتے ہیں دو جلدوں میں مل جاتی ہے دو جلدوں میں اور نیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی آپ کو تو آپ اس کو پڑھیے جو اگر زیادہ ہی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو حضرت نے بہت کمال کی اس طرح ہے تو قرآن پاک کے تمام جو قصے وغیرہ ہیں وہ تمام اس میں یعنی دو اس کے اندر ایک طرح پوری تفسیر پڑھے قرآن پاک کی پوری تفسیر وغیرہ مارف القرآن وغیرہ یا اس طرح وہاں پہ بھی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ روایت میں اس طرح آیا اس روایت میں ایسے آیا لیکن ایک ہے کہ وہ پوری تفسیر پڑھنا اور ایک ہے کہ آپ صرف یہ دو جلدیں پڑھ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ مناسبت پیدا ہو جائے گی قرآن پاک کے جو قصے ہیں وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اور حضرت نے یہ چیز وہ کی ہے کہ ایک اس کا درجہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو اس کا درجہ کتنا ہے جتنا میں اگر آپ کو دیکھیں جغرافیا کی بات کرتا ہوں تو یہ نہ ہو کہ آپ جغرافیہ ہی کو اصل مان لیں ٹھیک ہے جغرافیہ بھی جو باتیں جو آپ کو میں بتاؤں گا وہ بھی کیا ہوں گی تخمینی باتیں ہوں گی زنی باتیں ہوں گی حقیقی باتیں نہیں ہیں حقیقی باتیں نہیں ہوں گی وہ زنی باتیں ہیں غالب گمان یہ ہے کہ بھائی فلاں جگہ کے اوپر تھے یہ غالب گمان کی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا حقیقی بات تو نہیں ہوتی ہے مثلا اب کہا جائے کہ جی اب یہ فلاں قوم کس جگہ تھی یا فلاں نبی کی قبر کس جگہ کے اوپر ہے وہ جو ہے یہ ساری کی ساری کیا ہوں گی یہ زنی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک کی بات وہ کی جاتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو وہ کہا تھا کہ جی جب فرعون غرق ہوا تو فرون کہاں غرق ہوا میں نے کہا کہ جی خلیجے سوئز میں غرق ہوا خلیجے سوز میں غرق ہوا بعض لوگوں کی تحقیق کی ہے بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ خلیجے سویز میں غرق نہیں ہوا تھا خلیج اقبا میں غرق ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا بحر احمر جو ہے ریڈ سی ریڈ سی کی دو شاخیں بن جاتی ہیں اوپر جا کے ایک اکبا کی سائڈ ہو جاتی ہے اور ایک سوئس کی سائڈ ہوتی ہے خلیجے سوئس ہے ایک خلیجی اکبا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلیجی اکبا میں غرق ہوا تھا اور انہوں نے جو نکالے بھی ہڈیاں شڑیاں نکالی اور اسی طرح ہی جو وہ نکلی ہیں یہ جو مثلا گاڑیاں شاڑیاں جو اس زمانے کی گاڑیاں ہوتی تھی پہیوں والی گاڑیاں وغیرہ تو وہ خلیجی اکبا سے نکلی ہیں وہ وہاں سے نکلی ہیں تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس لیے یہ ذنی باتیں ہوتی ہیں ایک بندہ کسی حوالے سے بات کرتا ہے دوسرا کسی حوالے سے بات کرتا ہے ہر ایک کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز کو سمجھ جائیے گا تو یہ اب سارا کا سارا یہ ہو گیا اب دیکھیے ذرا فلم ماں دخال اللہ جب 99 نمبر آئے تھے نائنٹی نمبر آئے سورہ یوسف کی 99 نمبر آئے فلم ماں دخلو الا اب جب یہ سارے داخل ہوئے جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے فلما دخالو اللہ یوسفا جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے آ واہ علیہ آ وا تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اباوئی سے کیا ہوا تھا اباوین یعنی ماں باپ ابا سے مراد ماں باپ تو سے مراد ہے جگہ دی یعنی بنا دی آلہ اباوئی ہے انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی وکلا اور اور سب سے کہا اد مصر مصراصل میں قالد خلو آ گیا نا وقال خلو مصر اور سب سے کہا آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں انشا اللہ عامنی جہاں انشاءاللہ اللہ سب چین سے رہیں گے یعنی جہاں ان اللہ سب چین سے رہیں گے یہ پورے کا پورا وہ کہہ دیا بنی اسرائیل اس طریقے سے منتقل ہو گئے کنان سے فلسطین سے مصر منتقل ہوئے و رفا اب اوئی الل عرش اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا و رفا اب الل ارش اور انہوں اپنے والدین کو تخت پر اور کے سامنے میں پڑے اور کے سامنے میں پڑے تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا آبادی یا آبادی ٹھیک ہے یا اباتی یہ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ یا ابھی استعمال ہوتا ہے نا یا ابھی اس طرح اباتی بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک نا یا اباتی یہ بھی باپ کے لیے والد صاحب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اے ابا جان ہاضا تاویلو یا یا من قبلو یہ میرے خواب کی تعبیر ہے یہ میرے خواب کی تعبیر ہے حاضہ یا یا من قبلو یعنی اس سے پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا یہ اس کی تعویل ہے قد ربی حکا جسے نے سچ کر دکھایا و اب جو میں نے ارز کیا تھا یہ ہم سب کے لیے سبق کیا سبق وقد احسنا احسن اس نے اور اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا وقت احسنا بی اس نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اس اخراج کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا وجاء وجا من بدو وجاء ابیک من الب اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا ٹھیک ہے یہاں لے آیا کب من بعد ان نظا شیتان بینی و من بعد من بعد اس کے بعد کہ ان شیتان بینی و بینا اخوتی کہ اس سے یعنی اس کیا کب کہ جب شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا کہ مجھے نکال دیا اور ذکر بھی کیا کیا کہا کہ اللہ پہلے نکلنے کی بات کر رہے ہیں نکلنے کی بات کر رہے ہیں پہلے یوں کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی شیتان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا میں جیل گیا تھا پھر اللہ نے احسان کیا مجھے جیل سے نکال دیا تو سب سے پہلے اپنی اس بات کو ذکر کیا کہ جس سے نکلنے سے ان کا بڑا فائدہ ہوا جیل سے نکلنا ان کے لیے مصر کی بادشاہت تک پہنچنے کا ذریعہ تھا تو سب سے پہلے اسی کو یاد رکھا تو اسی کو یاد رکھا اور پھر بعد میں ذکر کیا سب سے آخر میں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ایک فساد ڈال دیا تھا انبی لطیف الما یشا حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے انی لطیف الما یشا جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کیا کرتا ہے اب یہ جب ساری ان نحو حل الحکیم بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ان نحو الع الحکیم جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے تو اللہ کیا ہے اللہ علیم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں تو جس وقت پریشانی آیا کرے تو اس ان دو چیزوں کو سوچا کریں کہ اللہ علیم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں علیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو میں نہیں جانتا تو علیم ہونے کا تقاضا یہ تھا اللہ جانتے ہیں اس میں بڑی ہی لطیف تدبیریں ہوں گی جو میں نہیں جانتا تو اسے سکون ملے گا اور اللہ حکیم بھی ہیں جب حکیم ہے تو حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا حکمت سے کوئی کام خالی نہیں ہوتا اور اس میں جو بھی اللہ کام کریں گے اس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے یا تو کیا ہوگا یا اللہ کا فائدہ ہوگا ایک بات یا یہ ہوگا کہ نہ اللہ کا فائدہ ہوگا نہ بندے کا فائدہ ہوگا اور تیسری بات کہ میرا فائدہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے ان کو تو کسی اس کا فائدے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو بے نیاز ہیں اور اگر یہ کہا جائے نہ بندے کا فائدہ ہے نہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ابس کام بھی نہیں کیا کرتے کوئی ابس کام نہیں کرتے جس میں کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو تیسری بات رہ جاتی ہے کہ جو بھی اللہ کرتے ہیں اس میں بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ بندے کا ہی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہے حکمت حکیم ہونا تو اس لیے فوراً بندہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے علیم بھی ہیں تو علیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں میں نہیں جانتا اس میں پتا نہیں کیا پوشیدہ بات ہے اور حکیم ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ جب ہوگی ساری بات اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ سے ایک فریاد کی ہے وہ دیکھیں اب کیا رب قد آتے من المل کے رب قدآ تنی منل ملک میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ عطا فرمایا و علم من تابل الحادیث اور مجھے تعبیر خواب کے علم سے بھی نوازا وہ اللہ تنی من تابل الحادیث اور مجھے تابیر خواب کے علم سے بھی نوازا فات آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے یعنی یا فاترس سماوات والا اے آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے انتا ولی جی دنیا وال آخرا تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے انتا ولی جی کہ آپ ہی ہیں میرے رکھ والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب کیا دیکھیں پہلے دعا کا ادب بھی سکھا دیا کہ جب اللہ سے دعا کرنی ہو تو پہلے شکر کو لاؤ کہ اے اللہ آپ نے یوں مجھے دیا یہ چیزیں دیں سب کچھ کیا اور آپ ہی ہمارے والے ہیں میں نے آپ ہی کے پاس جانا ہے ایک اور کہاں جاؤں گا پھر کیا کیا توفنی الحکنی بصالحین توف فنی مسلمان الحکنی بصالحین مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرما بردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا تو دنیا تو تونے مجھے دے دی ہے یا اللہ اب کیا کیجیے گا اب توفانی مسلمان تو جب تو مجھے اٹھائے گا ہی تو مجھے اپنے فرما برداروں میں ہی اٹھانا اور آخرت میں مجھے اپنے پر یہ بھی شکر کے ساتھ یہ بھی ایک دعا کر لی جائے فوراً اس لیے جب شکر آئے نا تو شکر بندہ کرے تو دل سے جب شکر ادا ہوتا ہے نا جب آدمی کو خاص کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی ہوتی ہے اللہ سے اس وقت دعا بھی کرنے چاہیے کیونکہ اس وقت جو دعا ہوتی ہے نا بڑے اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے اخلاس کے ساتھ دعا ہوگی کہ یا اللہ آپ نے یہ بڑا احسان کیا یا اللہ میرے اوپر تو آپ کتنے رحیم ہیں اسی وقت اللہ سے کوئی دعا بھی کر لے ساتھی کیونکہ اس وقت جو دعا ہوگی نا وہ ڈوبی دعا ہوگی تو یہ بات یہاں پر ختم ہوگی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے خطاب کیا جا رہا ہے یعنی 102 نمبر آئت کے اندر کہ یہ جو یہودیوں نے جس طریقے سے سوال کروایا تھا مشکین مکہ کے ذریعے سے اصل میں تو یہ مکی صورت تھی نا مکی صورت ہے تم یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ جو نبی جو نبوت کا دعویٰ کریں تم ان سے یوسف کا قصہ تو سنو کہ یہ کیسے منتقل ہوئے تھے بنی اسرائیل مصر سے کیسے منتقل ہو گئے امبیا کی سرزمین تھی فلسطین کیا کہ کہتے ہیں امبیا کی سرزمین فلسطین ہے کی سرزمین وغیرہ یہ کی سرزمین کہا جاتا ہے اس کو تو یہ امبیا کی سرزمین سے مصر کیسے منتقل ہوئے تھے تو یہ ساری کی ساری ظالی کا من کا من اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام واقعہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے ظالی کا یہ تمام واقع من امبا غیبی یہ غیب کی خبروں کا ایک حصہ ہے نوری نور کا جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اوہ یو ہی اوہا یوہی وہی کرنا ہوتا ہے نا کا جو ہم تمہیں وہی کے ذریعے بتا رہے ہیں وما کن تا لدئیم وما کنتا لدئیم اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے وما کنتا لدئیم آپ اس وقت یوسف کے بھائیوں کے پاس نہیں تھے اجماؤ ام رہو وہ یم قرون از اجماؤ امر قرون جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ از اجماؤ جب انہوں نے سازش یعنی جمع ہو گئے تھے ام رہو اپنے فیصلے کو وہ یم کرون یعنی وہ کیا کیا سازش کی تھی تو یوں کر لیں جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پختہ کر لیا تھا کہ کیا کریں گے یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے تو اس وقت انہوں نے یہ پختہ فیصلہ کر لیا تھا وَمَا اکثر انا سے وماں اکثر انا سے ولو اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا اکثر انا اکثر لوگ یعنی یہاں پہ محذوف ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے وَلَوْ ہرستہ بِمُؤْمِنِينَ یعنی کہ آپ کیا کریں اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے چاہے آپ کا تمہارا دل کیسا ہی چاہتا ہو یعنی آپ وَلَوْ ہرستہ کہ آپ اکثر چاہیں بہت کچھ چاہیں گے کہ دو امینین کہ وہ مومن ہو جائیں تو اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ تو ان سے کوئی طلب تو نہیں کرتے نا کہ مجھے اس کا اجر دو وما تس الحم عل من اجرن وما تس الحم عل من اجرن حالانکہ تم ان سے تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتے نا تس الہم. تم کوئی مانگ رہے نہیں ہو الہ من اجرین یعنی تم ان سے کوئی اجر تو مانگ رہے نہیں ہو تبلیغ کے اوپر ان ہوا اللہ ذکر یہ تو یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے یہ کیا ہے ذکر نصیحت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہے کہ دیکھ لو تم لوگ ایمان لے آؤ اور تمہارا ہی فائدہ ہے نبی کا کوئی فائدہ نہیں کسی آدمی کا فائدہ نہیں ہوتا انسان جو دین پر چلے گا اپنا فائدہ کرے گا کسی اور کا فائدہ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ ہوگی اب ایک رکو ہمارا صرف اس کا رہ گیا ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے پھر اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ سورہ یوسف سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں سبق کیا ملتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسنل کسص کہا ہے آخر کیا وجہ کہ اس سے کتنے عبرت آپ کو بجنوں بتاتا بھی گیا کہ کیا کیا چیزیں انسان کو تو تالیف آ رہی ہوتی ہیں آ رہی ہوتی ہیں انسان ہمت جو ہار بیٹھے گا تو وہ گیا اور جو ہمت نہیں ہارتا اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ کام لیتا رہتا ہے تو انہیں تکالیف سے نکلتے نکلتے نکلتے وہ تکالیف ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو بادشاہت کی طرف لے کے جایا کرتی ہیں تو دنیا تو ہے ہی ہے اور آخرت وہ جو ہے وہ آخرت میں تو اجر تو وہ تو جو ہے اس کا تو ہم حساب کر ہی نہیں سکتے کہ آخرت میں جو اجر ملنا ہے اس کا تو حساب سوچا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے مطالعہ رکھنا چاہیے اس کے لیے ٹھیک ہے نا کون سی تفسیر دیکھیں میں آپ کو تف... تفاثیر کچھ بتا دیتا ہوں کہ جن کو آپ کو پڑھنے سے نا جو تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہو نا اگر کوئی واقعی ایک عالم مطالعہ کرنا چاہتا ہے یا آپ زیادہ تفسیر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سامنے رکھیے سب سے پہلے آج کل جو تفاصیر کے نارے. ایک تھا آسان ترجمہ قرآن مشتقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن ٹھیک ہے میں بھی زیادہ تر اسی سے آپ کو وہ کرتا ہوں کہ آسان ترجمہ قرآن کے حوالے سے کہ اس میں با محاورہ ترجمہ کیا گیا با محاورہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے نا لفظی ترجمہ ایک ہے با محاورہ ترجمہ تو اگر لفظی ترجمہ آپ کرتے ہیں نا تو اس سے وہ بات پوری نہیں وہ بن رہی ہوتی لفظی لفظ ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے ایک ہے محاورہ پورے سینٹینس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آسان ترجمہ قرآن کو دیکھیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ٹھیک ہے نا وہ تو معصوف کے لیے نا معصوف کے لیے وہ پھر وہ دیکھنی پڑیں گی معصوف کے لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ معصوف کو دیکھنے کے لیے پھر اراب القرآن وغیرہ جو ہے نا وہ پھر وہ اس کی کتاب عربی کے اندر کتب مل جاتی ہیں عراب القرآن شاملہ سافٹ ویئر ہے شاملہ اس کے اندر آپ چلے جائیں تفاسیر کے سیکشن کے اندر تفاصیر کے سیکشن میں تو اس میں عربی تفاسیر بھری ہوئی ہیں عربی تفاسیر عربی تفاصیر آپ کوئی بھی ایپ کھولیں گے نا تو وہ ساری کے ساری اس کی تراکیب بھی کرے گا تراکیب بھی بتاتے ہیں اس میں مختلف تفاسیر ہوتی ہیں تو ایک تفسیر کو دیکھنے کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو جتنی تفاصیر کھولنا چاہیں پچیس تیس چالیس تفسیریں ایک ہی آیت کھولیں گے تو ہر تفسیر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہر تفسیر کو بھی اس آیت کے بارے میں فلاں تفسیر نے کیا لکھا اس آیت کے بارے میں فلاں تفسیر نے کیا کیا تو وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلیں گی پھر وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ عربی تفاسیر نے اس چیز پہ کام کیا ہے اردو تفاسیر میں اتنا کام نہیں ہوا اس لحاظ سے ٹھیک ہے وہ عربی میں کام ہوا ہے اس کے لیے کہ اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں باقی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کے علاوہ پھر جو تفصیر عثمانی ہے تفسیر عثمانی کے بعد دیکھیں تو عارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی مفتی شفی صاحب رحم اللہ کی معارف القرآن اسی طرح مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب کی ہے القرآن وہ بھی لیکن اگر کوئی زیادہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد پھر دیکھی جائے بیان القرآن بیان القرآن تھانوی رحم اللہ کی یس تھانوی رحم اللہ کی ایک یہ سمجھیں کہ یہ کرامت ہے بیان القرآن کرامت ہے کہ جس طریقے سے تو اگر آپ کئی تفاصیر کو دیکھنے کے بعد بیان القرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ بیان القرآن ہے کیا جہاں پر آپ کو بڑے بڑے اشکالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ اس بڑے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں بیان القرآن ذرا مشکل ہے ہے بتا دوں ہے مشکل ہے لیکن اگر آپ کو اشکالات پیدا ہو رہے ہیں تو بیان القرآن کا آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ اشکالات کیسے دور ہو رہے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت تھانوی رحم اللہ کی کرامت اس کو کہا جاتا ہے کہ کرامت ہے بیان القرآن تو یہ اگر تفاصر آدمی دیکھ لے تو بہت اچھے طریقے سے انسان کو کافی حد تک وہ آ جاتا ہے اور قصص وغیرہ کے حوالے سے قصص کے حوالے سے میں نے بتایا قصص القرآن مولانا حفظ الرحمان سو صاحب کی کسس القرآن وہ دیکھ لی جائے قصے تو بڑے مل جائیں گے کتابیں بڑی مل جاتی ہیں قصص الانبیاء کے نام سے مل جائیں گی دوسری چیزیں مل جائیں گی لیکن قصص قرآن کے اندر بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو اچھی بات یہ ہے نا کہ اسرائیلی روایات کو الادا کر کے ذکر جو کرتے ہیں کہ بھئی بتا دیتے ہیں بھائی قرآن میں کتنا ذکر کیا حدیث نے اس بارے میں کتنی بات کی ہے اگر روایت آئی ہے تو روایت میں کیا کیا آیا ہے اور آگے جو قصہ ہے یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ اسرائیلی روایت میں سے تو آپ کو کم از کم ایک چیز سامنے کھل کے آ جاتی ہے ٹھیک <تصال> ہے تو یہ چیزیں اس کو دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ شاملہ سافٹ ویئر جو میں آپ کو پہلے بھی حضرات کو میں نے کہا تھا کئی ساتھیوں کو شاملہ سافٹ ویئر اپنے پاس لازمی وہ کیجیے انسٹال کیجیے شاملہ تقریباً کوئی بارہ تیرہ جی بی کا وہ بن جائے گا بارہ جی بی کا ہوگا شاملہ جو ہے اس کے اس کو <تصال> وہ کرنا سیکھیے کہ بھائی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال کرنا سیکھیے شاملہ کو اور اس سے چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں اس طرح اردو کے سافٹ ویئر وغیرہ ہیں ایک اسی طرح ہی وہ ہے کہ جس میں آپ کتابیں وغیرہ کی جاتی ہیں ساری مفارس مفارس بھی ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ اردو کی کتابیں ڈال لی گئی ہیں تفاسیر بھی ڈال لی گئی ہیں تو آپ نے کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے تو آپ فوراً ڈالتے ہیں تو اس کے اندر مختلف تفاسیر بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی مختلف چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا شاملہ شاملہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے نا شاملہ تو مل جائے گا یہ زب فائل ملتی ہے اس کی تقریباً کوئی ڈھائی جی کی ہوگی فری ہوتی ہے شاملا یہ سپیلنگ جو انہوں نے لکھی ہے نا شاملہ کانت بھائی نے جو لکھے ہیں شاملہ کے یہی ہیں ٹھیک ہے نا مفارس وہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا مفارس کا جو اردو سافٹ ویئر ہے وہ آپ میں نے پہلے بھی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اگر وہ کوئی لینا چاہے تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے جو بندہ لاہور کا ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے جو اردو کا سافٹ ویئر ہے مفارس ٹھیک ہے نا مفارس مفارس المختوطات یہ ہے تو سافٹ ویئر بنا ہوا ہے لیکن اس میں جو وہ سافٹ ویئر تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے جو کتابیں ڈالی ہوئی ہیں وہ آپ وہ نہیں ملیں گی وہ کتابیں اردو کی جو کتابیں ہیں تو وہ اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو وہ مجھ سے جو ہے وہ کر لے لاہور کے جو لاہور کے اندر ہے وہ ہارڈ ڈسک لیں یہ تقریباً مفارس کا جو سافٹ ویئر ہے یہ تقریباً اٹھانوے جی بی کا ہے اٹھانوے جی بی کا 98-99 جی بی بن جاتی ہے اور اس طرح جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, ہے اگر ٹھیک ہے تو وہ, وہ بھی کر بھی بھی کیا جا ہے اس کے لیے چھوٹا بنایا ہوا شاملہ بھی آ جاتا ہے اس اور اسی طرح وہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئی پیڈ وغیرہ کی کے لیے نہیں ہے آئی, آئی کے لیے نہیں والے جو ہیں ان کے وہ کیسے لیے جا سکتا ہے آپ آ جائیں جی جامعہ شفیہ کے اندر جو ہے وہ لے ہارڈ ڈسک لے ہیں مجھے پہلے فون کر کے بتا دیں تو میں اپنا لیپ ٹاپ لے آؤں گا تو میں آپ کو وہاں سے کاپی کر کے دے دوں گا جا no. تو جامع شفیہ آ جائیں جامعہ شفیہ کے اندر وہ مجھے پہلے وہ کر دیں فون کر دیں کہ جی ہم آ رہے ہیں اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے ہیں اور ہارڈ ڈسک آپ لے آئیں اپنے ساتھ پانچ سو جی بی کی ہوتی ہے ون ٹیرا بائیٹ ہوتی ہے وہ, جی, وہ لیں تو میں آپ کو اسی وقت ان کاپی کر دوں گا لیکن اس کاپی کرنے میں ڈھائی تین گھنٹے لگ جائیں گے کم از کم ظہری بات ہے ایک سو ایک جی بی کا ڈیٹا ہے تقریبا بن جائے گا سب کچھ ملا کے جتنے سافٹ ویئر ہیں مفارس المخطوطات مفارس المخطوطات یہ وہ ہے یہ آپ لیکن اس میں اس میں سے وہ ایک صرف سافٹ ویئر ہے اس میں کتابیں جو ڈالنی ہیں اصل تو کتابیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے نا मेरा नंबर जो लिखा भी हुआ है इसके अंदर मेरे जो है ना मेरी जो पर्सनल इसमें लिखा यूजर डिटेल नंबर लिखा हुआ है मेरा नंबर लिखा हुआ है जी ये मोबाइल का और स्काइप का एड्रेस भी लिखा हुआ है असद के अंदर जो पर्सनल मेरी डिटेल्स है इसमें लिखा हुआ है मैंने लिखा हुआ है इसमें नंबर जो है टेलीफोन नंबर ये जीरो ٹھیک ہے یہ نمبر میرا لکھا ہوا ہے آپ ہوپ کے اوپر جا کے اگر رائٹ کلک کریں گے تو رائٹ کلک میں یوزر ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس میں مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے نا تو اس سے کوئی ساتھی لینا چاہے وہ لے لیں اور اگر ہوا تو اس کی جو ہے نا دو تین کلاسز وغیرہ وہ کر لیں کہ اس کو استعمال کیسے جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی چلیے جی اب آج ہمارا وہ کاغذ